یہ بات الگ کی تھی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ان کے سامعین سارے اردو دان ہوتے ہیں ان میں عربی دان کم ہوتے ہیں جب بھی کہیں مناظرہ ہو یا کابیالوں سے بات چیت ہو تو اردو کتابوں سے ہی جو مرزے کی لکھی ہوئی ہیں اس سے ان کو جھوٹا کرنا اس سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے لیکن کابیلوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مرزے کی کتابیں سامنے آئی نہ آگے پیچھے یہی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو کسی نے سمجھے نہیں سہیل مرزا کاب یعنی کے اور جب بات شروع ہوتی ہے تو اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو جی بولو ماں کو چاہیے کہ کافروں کو مسلمان کریں یہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو ہی کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس قسم کے دھوکے ہوتے ہیں اس گریجویٹ طبقہ جو پوری تعلیمات اسلامی سے واقف نہیں ہوتا وہ اس قسم کے بسسوں کا شکار ہو جاتا ہے پورا کہ ایک پروفیسر صاحب سے میری بات ہوئی اس نے ایک دو لڑکے جو اس کے پاس مفت ٹیوشن پڑھاتا تھا تو وہ کابیا نہیں ہو گئے عجیب بات یہ ہے کہ باپ ان کا حضرت تمیری چیز رحم چلا رہا تھا بری اور لڑکا بردائی ہو گیا نام بھی اس کا حضرت تمرے خیر رحمتہ رکھا ہوا تھا محمود ازن اس لڑکے کا مرزائی ہو گیا تو میرا چھوٹا بھائی شام بدار اس کا فارغ ہے وہ پروفیسر ہے وہاں انہوں نے پوچھا کہ بھائی صحیح بات بتاؤ کوئی لڑکی وغیرہ کا قصہ ہے یا کوئی شبہ ہے واقعی اگر لڑکی کا قصہ ہے تو تیرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس سے جلدی شادی کر دو اور اگر کوئی شبہ ہے تو وہ بتاؤ انہیں مجھے شبہات ہے نہیں اس نے مجھے کھا کے کھانا میں چلا گیا اب وہ کیا تھے کچھ حوالے ایڈیشن مختلف ہوتے ہیں نا کتابوں کے سفے نہیں ملتے تو اس نے دو چار کتابیں دکھائی تھیں کہ یہ مولوی صاحبان نے حوالے دیے ہیں اور کتابوں میں نہیں ہے وہ مترفر تھا خواست... مدرسے میں بھی کتابیں تھیں لیکن وہ سبوں کا آج فرق تھا اس لیے کو پڑھائیے گولہ پھر بوایا سنگری پل بوایا والا اور کوئی حوالے سے بھی دیجیے بنگانے والے بھی یہ کتابوں میں نہیں ہوئے ملتے ہیں آپ دیں گئی میں نکال دیے سب کو پڑھایا کر لگا لیکن میں تو اسی وجہ سے لگا کہ وہاں یہ جوتے والے دیتے ہیں हमारे को क्यूटर ये दिन कैसे गिरता चुका है मैंने फिर आप हमारे स्टार सरपुर साहब से बात करेंगे मैंने कहा कर मेरे साथ बात है उसे ये ना कह कि रहे कि किसी गौरवी से बात है मैंने बार्टर से बात चार चार है क्योंकि गौरवेंट वगैरह डरते हैं फिर ये भी कहें वो कहेंगे कि शहर के घर बाढ़ आए कहना नहीं आएंगे फिर प्रतापर वकील बैठेंगे या टीचर होंगे पर देखिए आदमी कोई आदि शहर का नहीं होगा उसने यही दोनों बातें करी कि भाई उससे चाह रही तो मास्क लैंड रहेंगे उससे बात कर लीजिए जो हम मिलकर आ ही गया तो कभी बात होगी तो शेखा कि बॉडी साधना है कभी बॉडी नहीं आएगा चुनाव प्रफा साहब होंगे टीचर होंगे चलेगा बहुत अच्छी बात चलेगा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत दुखिया हूं सब परेशान हूं हो रहा काश को मेरे दिल का दुख संगे दिल का दुखिया मैं भी बहुत हूं अच्छी बात है दोनों बेटी इकट्ठे हो गए बचे को दुख करा रहे हैं कैसा जी देखो मैं पार्टी दिमाजे पढ़ता हूं रोजाना एक बार करारा करता हूं बहते भी पढ़ता हूं دیتا رہا ہوں سب کچھ کرتا رہا ہوں پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی کافی ہے یہ سب یہ دکان والا آدمی یہ سارے جانتے ہیں ایک کے تحت دماغ جاتا ہے مطلب میں آگے پیچھے کبھی نماز نہیں سی چوریاں کرتا ہے کاٹے ڈالتا ہے کیسے بڑھنے والی مجھے کیسے کافر ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ میں سب کچھ کروں پھر بھی کافی اور یہ چلاؤ کا کوئی کام نہ کرے तो तुझे किसी ने काफर कहते हुए ये कहा था कि तू विवाद पड़ता है इसलिए काफर है तू करना पड़ता है इसलिए काफर है यदि मैं करना को गिरजा का नहीं थे जिनको कजरियों की आवाज कहा वो भी तो बेचारे सारे कर्म थे या वो कर्म थे जिनको सिदीर और उनकी औरतों को पुतिया कहा वो भी सारे कर्म थे जिनको जि हड्वी कहा वो सारे कर्म थे تو میں نے کہا یہ کرنے والی بات میرا سمجھ آ جائے میں بھی یہی کلمہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے دن ٹھیک ہے میں نے ہوں میں کلو کو ہوں کہ پھر تم مجھے کافر کو ہے تیرا نبی ہمیں کافر کو پاتا ہے میں نے کہا شاید دوسرے قدم پر تو غلطی مجھ ہو جائے میں نے ترجمہ کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد الرسولہ سے وہ اللہ کے سچے رسول ہے یہ ترجمہ صحیح ہے کہ بالکل صحیح ہے اس تیسرا قدم ذرا دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ تو یہی صحیح ہے اس کا مر بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کس کو اللہ سمجھتے ہیں وہ کنوے شریف ہے جس اللہ کا ذکر ہے وہ میں ہوں جن کا اب تو مجھے کلمہ گو مانے گا نہیں جی آپ کیسے کلمہ گو ہوئے ان کا اسی طرح دوسرا حصہ لے لے محمد رسول کے الفاظ صحیح ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں لیکن تیسرے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ محمد رسول سے میں مراد ہوں اب تو مجھے کلمہ گو کہے گا میں نے کہا نہیں جی. کہا یہی کچھ گردا کرتا رہا وہ کہتا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایر خدا ہوں اور یقین کر لیا اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے محمد الرسول و اللہ جیلا نہ اس وحی الہی میں مجھے محمد کہا گیا ہے اور رسول بھی تو میرے کو کلمہ گو ہونے کا یہی مطلب ہے یہ مرزا قادیانی کا جو ایک اصول ہے کہ جو کچھ بننا چاہے ایک آدمی میں محمد رسول ہوں یہ تیرا نام تو دسندی ہے نہیں اللہ نے میرا نام رکھا میں آسمان میں عیشا ہوں جی اللہ نے ایسا نام رکھا ہے تو بات یہ ہے کہ پھر وہ ایسے مرزا تار کی بیوی کے پاس کہ میرا نام آسمانوں پر اللہ نے مرزا تار رکھا اس لیے تکا بعد میری بیوی ہے تو کیا وہ بیوی بی مان لے گی اس بات کو ایک پروفیسر کاغی علی ہے اس کی تنخواہ میں یہ کہہ کر لے لیتا ہوں کہ میرا نام نزیر احمد ہے آسمانوں پر اس لیے تنخواہ میرا حق ہے تو کیا وہ مجھے تنخواہ دے دے گا ایک ایسی بات جس کو دنیا میں کوئی عقل مند آدمی ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں یہ درجے کا تھا جو کچھ بننا چاہتا تھا چاہتا آسمانوں پر میرا یہ نام ہے اس کے بعد کبھی مسیح بن گیا کبھی مید بن گیا کبھی کچھ بن گیا تو اسی طرح یہ محمد اللہ بن گیا طریقہ ان کا کیا ہوتا ہے پہلے حضرت پاک کی بڑی تعریف کریں گے رسول پاس سے فلو کی افزار ہے کہ حضرت کی محبت ہی ہمارے ایمان کی جان ہے حضرت نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ اپنی جان اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں مرزے کی ایسی عبادتیں نکال کر دکھاؤ گے کہ حضور پاک کی بڑی تعریف کی ہے اس کے بعد جب دیکھا کہ کچھ ذہن یہ ہماری طرف وائل ہو رہا ہے کہ بڑی تعریف کر رہے ہیں اب اس کے بعد طریقہ ان کا کیا ہوتا ہے ایک غلطی کے زالے میں مرزے نے یہی دجل بکھیرا ہے کہ باقی نبی بھی بڑے شہر والے تھے لیکن ہمارے نبی سب سے زیادہ شہر والے ہیں کیا باقی نبیوں کی تابع داری سے صحابی بن سکتا تھا ولی بن سکتا تھا غوث کوتب بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا تھا ہمارے نبی ایسے شہر والے ہیں کہ ان کی تابیا داری جس طرح صحابی بنے جس طرح ولی غوث کوتب اب بنے اسی طرح ان کی تابع داری سے نبی بھی بن سکتا ہے یہ خاص شان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور میں چونکہ ان کا دل ہوں بروز ہوں جیسے کل میں نے ارض کیا تھا کہ ان الفاظ کی حقیقت عوام بے چارے جانتے تھے اس میں نفظ یہ سابق لاک اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی پڑھے لکھے بات ہوگی بروج تو ایک مزاجی چیز ہوتی ہے نا जेल तो एक मजाजी चीज होती है ना जल्दी विधान ने एक दफा अजीब तरह दिया जल्दी दबी करना है जेल किसे कहते हैं अदम नूर को इसको इधर रोशनी है ना ये रोशनी आ रही है आगे रुकावट होगी इधर छाया पड़ेगा इसलिए कि रोशनी नहीं पड़ेगी तो जेल का मन होता है अदम नूर مال نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے نکاح تو برات خوب بازوں کے ساتھ آتی ہے نا اور ایک ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس گڑی سے آنا جو اندھیرا ہے دوسری گڑی سے نا ہے تو کہتے جلی نبی کا ماں نہیں ہوتا ہے اندھیرے کا نبی کسی کو پتا نہیں نکا اور زنا میں یہی فرق ہے نا کہ وہاں گواہ ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے اور یہ جو ذیل کا لفظ نکالا ہوا ہے پھر ذیل سے یہی براد لیتا ہے تو ذیل کہتے ہی ادم الور کو ہے تو ضلع نبی یہ بن گیا پہلے تو اپنے آپ کو ضلع نبی لکھا پھر دلی نبی بن گیا اب ضلع خدا کو بھی ضلع خدا کہنا جائز ہے یا نہیں پھر یہ کہتے ہیں جی بروز کا لفظ ہے بروز کا ذیل کا لفظ ہے تو زیل کا مانا سایہ ہوتا ہے دیکھو نا اصل چیز آپ کے کنٹرول میں ہو تو اس کا भी بھی آپ کے کنٹرول میں کوئی بھی ہو مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی شکار کرنے کے آ کے آج بعد کا شکار کر ہے بعد رہا تھا تو جب ذرا نیچے آتا تو اس کا سایہ دیوار پر پڑتا وہ سائے پر تلو تیر مارنا شروع کر دیتا سارے تیر ختم کر کے آ لیکن کیا بات شکار ہو گیا تو یہی حال انقاد گان کا ہے یہ جیل کو قابو کرنا چاہتے ہیں اگر واقعی کو جیل ہے تو اصل کے تابے دار رہو جیل خود ساتھ ساتھ ہی رہے گا یا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں وہ لال جی کی وہ گوشت کا ٹکڑا لے کے بھاگ رہا تھا نا دریا میں چلا گیا تو اندر دلی کتا نظر آیا سایا تھا نا اس کا اب اس کے دل میں بھی مرزاوں کی طرح خیال آیا کہ بھئی اصلی گوشت بھی رہے اور دلّی گوشت بھی مل جائے اسے جب منہ کھولا تو اصلی بھی گیا تو اصل رہا یہی حال ان مرزاوں کا ہے جو اس دلی کتے کا اس کتے کا لال جی کتے کا تو میں نے اسے یہی کہا اب قرآن کی جو آیت ہوتی ہے ہوسلا رسول خدا اس میں رسول مجھے کہا گیا آسمانوں پر کہا گیا مجھے آسمانوں پر میں بھی کہا گیا ہے یہ اس کا ایک عجیب رسول ہے ایک غلطی کے ازالے میں اس نے اسی بات کو زیادہ زور دیا اس پر کہ میں ہوں حضرت پا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ شفات جو تھی وہ اس آئندہ دلی میں منعقص ہو گئی اس لیے آگے دزل کیا کیا کہ حضرت کی چیز کسی دوسرے کے پاس نہیں کی کچھ سایہ اصل سے غیر نہیں ہوتا میں تابع دار ہوں اس لیے دلی نبی ہوں تو پہلا تو ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت کی تمام صفات یہاں منتقل ہوئی تو صاحب شریعت ہونا کیوں منتقل نہیں ہوا بھائی یہ بھی کہتا ہے کہ صاحب شریعت ماننا حضرت کے بعد کسی کو یہ کبھر ہے تو آپ کا صاحب شریعت ہونا منتقل کیوں نہیں ہوا تو ایک غلطی کے اضالے میں اس نے پورا زور لگا لیا کہ یہ دزل تھا یہ اٹھارہویں جبد ہے روحانی قدائر کی لیکن اللہ تعالی نے جلدی دماغ ٹھیک کر دیا اس کا اسی جلد میں اگلی کتاب ہے دافی البلا ایک غلطی کا ذالا لکھنے کے چند باں بعد اس کے ایک مرید چراغ دین جمونی نے اتحاد دے دیا کہ مرزا صاحب کی تابعہ داری سے اللہ نے مجھے بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا جو کچھ یہ کہتا تھا نا ان کے چار مناظر تھے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ حضرت کی تابیاداری سے مرزا صاحب کو نبوت ملی تابیاداری سے بوت مل سکتی ہے میں نے کہا اس میں پہلی بات تو مجھے یہ سمجھائے کہ صدیقی اکبر سے کون سی تابے داری رہ گئی تھی کہ ان کی تابے داری میں کمی رہی اور ان کو نبوت نہیں ملی فاروقی آگوں سے کون سی تابے داری رہ گئی تھی یہ تیرہ سبزیوں کے مجددین ہوئے بڑے بڑے محدثین ہوئے فقہا ہوئے آخر وہ تابہ داری کی کون سی قسم تھی جو ان سے رہ گئی تھی؟ جنہوں نے اپنا وطن تک نبی کے لیے قربان کر دیا اپنے گھر اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا بال بچے چھوڑ دیے بعد نے ان کی تابہ داری جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی تابع داری کو تسلیم کر کے رضی اللہ عنہ و رضوان کے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں عجیب بات ہے کہ اگر تابع داری سے اس کا نتیجہ نبوت ہے تو سب سے زیادہ ناکام معذ اللہ صحابہ کرم رہے نا پوری تیرہ سو سال کی امت جو ہے وہ ناکام رہی کہ تیرہ سو سال میں ایک بھی کام تابہ دار نہیں ہے جس کو نبی بنایا جا سکتا تو یہ پوری امت کی توہین بھی ہے ساتھ کہ ملا وہ ہاتھ جس نے نہیں کیا یہ کا یہ مخالف تھا نماز باج ماض یہ نہیں پڑھتا تھا گاری گوشا کے ساتھ پڑتا تھا کھڑا ہو کر سکی نہ پھر تو پتا لے کر قرآن پاک کی تلاوت کا یہ حال ہے کہتا ہے کہ میں پورا گولہ والا نہیں پڑھ سکتا تب خیر شروع ہو جاتی ہے اور وزر کی پابندی اتنی تھی کہ سو دفعہ تو پیشاب آتا تھا وہ ساری ہے یاد صاحب نے نہیں کہنا منٹ پنجاب مترے سو باری اللہ اللہ کو جا کے رام کو جا کہ وہ کرنا کیا ہے وہ ہٹوانی نہیں سوپتی ہونی اگر پیشاب آ گئے تو میں نے کہا کہ ایک بات تو اس میں یہی ہے کہ اس میں ساری امت کی تحیر ہے پھر جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ کورتو کتاب میں نے یہی داخل ملاک کھولی اس میں اس نے یہ اشتہار دیا سفا دو سو انتالیس ہے کتاب اصل کا انیس اور یہ روحانی خزین برل اٹھارہ سفا دو سو انتالیس اس میں یہ صاحب لکھتا ہے چراغ دین کے بارے میں اس نے اشتہار دیا کہ میں مرزے کی تابیا داری کر کے نبی بن گیا ہوں پھر باوجود نعت مام عقل اور نعتمام فہم اور نعتمام باقیدگی کے یہ بھی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں یہ کس قدر خدا کے پاک اسرا کی حد کی عزت ہے گویا رسالت اور نبوت بازیچہ اطفال ہے ناداری سے یہ نہیں سمجھتا کہ گو پہلے زمانوں میں بعض رسولوں کی تائید میں اور رسول بھی ان کے زمانہ میں ہوئے تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون لیکن خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء اس طریقے سے مستثنا ہے اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا معمور اور رسول نہیں تھا اور تمام صحابہ ایک ہی ہادی کے پیرو تھے اسی طرح اس جگہ بھی ایک ہی ہادی کے ساتھ پیرو اور کسی کو دعویٰ نہیں پہنچتا کہ وہ باللہ رسول اللہ کہلائے میں تو جانتا ہوں کہ وہ چراغ دین ان تمام کوچوں سے محروم ہے اور نفس امبارہ کی غلطی نے اس کو خود ستائی پر آمادہ کیا ہے بس آج کی تاریخ سے وہ ہماری جماعت سے مرکتا ہے جبکہ وہ فصل طور پر اپنا توبہ نامہ شائع نہ کرے اور اس ناپاک رسالت کے دعوے سے ہمیشہ کے لیے مستعفی نہ ہو افسوس کہ اس نے بے وجہ اپنی تالی سے ہمارے سچے انسار کی حد تک کی ہے اور عیسائیوں کے بدبودار اور من کے مقابل پر اسلام کو برابر کا درجہ سمجھ لیا ہے ہماری جو بات کو چاہیے کہ ایسے انسان سے قتل پرہیز کریں اس کی تحریروں سے ہمیں پوری بات چیت نہیں تھی اس لیے اجازت دبا دی اب ایسی تحریروں کو چاک کرنا چاہیے و سلام و علاب آگے لکھتا ہے چراغ کے بارے میں ایسے خیالات نات مجاہدات کا نتیجہ یا تبدر آرزو کے وقت انقائے شیطان ہوتا ہے یا خشکی اور صداوی مواد کی وجہ سے کبھی انحابی آرزو کے وقت ایسے خیالات کا دل پر انکا ہو جاتا ہے اور کیونکہ ان کے پیچھے کوئی روحانیت نہیں ہوتی اس لیے الہی اصطلاح سے ایسے خیالات کا دور جگیز ہے اور علاج توبہ اور استغفار ہے ایسے خیالات سے اناج بلڈی ہے اب دیکھیے چراغ دین نے ایسا انداز اختیار کیا آگے سے فراغ جس کی نسبت مجھے, مجھے الحمد ہوا اتنی عجیب و میں یوریب ہو میں فناہ کر دوں گا میں غارت کر دوں گا میں غزل بازل کروں گا اگر اس نے شک یا اس پر ایماندار لایا اور سارت اور معمور ہونے کے دعویٰ سے توبادہ کی اور خدا کے انسار جو سال ہے اعتراض سے خدمت اور نصرت میں مشغول اور دن رات صحبت میں رہتے ہیں اور سے اب تقسیم نہ کرائی کیونکہ اس نے جماعت کے تمام کوسوں کی توہیر کیا ہے کہ اپنے نفس کو ان سب پر مقدم کر لیا ہے اب دیکھیے اس میں بالکل وہی بات جو اس نے ایک غلطی کے اظہار میں اپنے بارے میں لکھی تھی اس کا پورا پورا رد سے ہو گیا کہ چراغ دین جمونی نے بھی یہی کہا تھا کہ مرزا صاحب کی تابعہ داری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت آبروا دی ہے اب چراغ دین نے جب یہ کہا تو دیکھو وہ کہتا ہے کہ یہ میری جماعت سے خارج ہو گیا اور صرف مجھ سے ہی معافی نہیں مانگ لی بلکہ میرے سارے ان ساتھیوں سے جب تک معافی نہ مانگے کسور معافر کرائے جو سال آ سال سے میری خدمت کر رہے ہیں اس وقت تک اس کا گنا مواف نہیں ہو سکتا یہی ہم کہتے ہیں کہ کادیا قادیانی نے ایک غلطی کی اندازہ میں جو یہ ڈوگ رچایا تھا اس سے نہ صرف اللہ کے رسول کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور یہ اپنے ہی پتوے کے مطابق اللہ کے رسول کی جماعت سے فرض ہو گیا بلکہ اس کی تو صوبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا کہ جب تک سارے تحبت سے اپنے گناہ کی بافی نہ لے اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی ساری لوگ عمر جو پہلے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ رسول اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت سب سے بڑھ چڑھ کر کی جب تک ان سے یہ اپنی تقسیم نہ کرائے اس وقت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی اب سارا جو اس نے تارا برہ تھا وہ سارا خود ہی توڑ دیا وہ جو پرانے پاک میں ایک پاگل عورت کے بارے میں آتا ہے نا کہ سارا دن سوت کافی رہتی تھی رات کو توڑ دیتی سارا دن <تصفح> یہی آر ایک مرزا غلام احمد کازیادی کا ہے ختم روک کے مسئلے میں کتنے اس نے ایج پیچ کھیلے کتنے داؤ کھیلے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے ایسی بات لکھوا دیتا تھا اب دیکھیے کہتا ہے نا کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا غیر یہ سار دیکھ دیا موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت کے حضرت ہرور علیہ السلام ان کے تابع تھے نا اس لیے قرآن بھی آتا ہے نا سب آپا اسہا ہی ہر تو میرے اگر حکم کا انکار کیا تابع دار تھے نا اس عبارت سے صاف طور پر یہ پتہ چلا اس نے لکھ دیا کہ ہرور کا کیا دار بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا جیسے موسا علیہ السلام کے ساتھ فاروق تھا تو جو کچھ ایک غلطی کی ازالہ میں چند مہینے پہلے اس نے سارا ڈاون رکھایا تھا اللہ تعالی نے ایسا تکمیدی فرمایا کہ اس کے غریب سے دعویٰ کروا دیا کہ تو اعلان کر دے اس نے یہی کتاب پڑھ کر کیا ہوگا نا کہ اگر یہ حضور کی تابے داری سے وہ حفظل سولہ بن سکتا ہے تو محض کی تابے داری سے کیوں رسول بن سکتا بات تو اتنی تھی اب جو بات اس نے کہی تھی جو دلیل بنائی تھی دیوار کھڑی کی تھی بنیاد بنائی تھی اسی بنیاد پر چراغ دین نے دعوی کر دیا اب اس لیے غصہ دیکھو کس طرف جاتا ہے اس کو گوالیت دیتا ہے نب سے ابارہ یہ سوداوی مریض ہے اس کا دباؤ خوش ہو گیا ہے اس کو یہ ہو گیا ہے تو یہی ساری باتیں ہم گرجا کا یعنی کو مان لیتے ہیں خود گردا صاحب کے کہنے سے اطاہیت ہوں میں نکاحت ہوں کہ جو کچھ تورنہ لکھا ہے یہ تیرے ہی لیے ہے کہ پتم البوتھ کے مسئلے میں جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے پتمبوت کا مر پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ہے ہمارے یہاں پتمبوت کا مطلب یہی ہے آخری نبی ہونے کا کہ آگ کے بعد اب کوئی نیاد ابھی پیدا نہیں ہوگا دیکھیے پرانے پاک کی کل صورتیں کتنی ہے आखिरी सूरत का नव क्या है वद्रास उसके आखिरी होने का आज तक ये मौर्क किसी ने लिया कि पहली एक सौ तेरह सूरत ते दुनिया में न रहे फिर उसको आखिरी कहा जाएगा पहली शाही सूरत भी मौजूद हो तो फिर भी वदनाश आखिरी है न? ना पहले सारे नदी भी जुदा हो तो फिर भी हदस पा के आखिरी होने में कोई फर्क नहीं, नहीं आता اور آخری کے خلاف وہ ہوگا جس صورت کا نمبر ایک سو پندرہ ہو جائے گا نا تعداد بڑھ جائے گی اب ہم کہیں گے کہ ایک سو چودہ آخری نہیں ایک سو پندرہویں آخری ایسا علیہ السلام دوبارہ جیت لے یا اور نبی بھی آ جائے تو اگر نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے تو اتنی ہی رہے گی یا بڑھ جائے گی کیونکہ یہ تو پہلے شمار میں آ چکے ہیں نا اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پہلے تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی اور اس ریسرا دوبارہ نادل ہوئے تو اب تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک ہوگی نہیں وہ کہیں گے تو اسی میں شادل ہے نا اور کو نبی ماننے کے بعد یہی کہا جائے گا مسلمان تزاب کو نبی ماننے کے بعد یہی کہا جائے گا کہ اب تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار نہیں رہی ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک ایک لاکھ چوبیس ہزار دو بن گئی ہے تو جس کے آنے سے پہلے دبیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے ایسے نبی کا آنا ختم روت کے خلاف ہے اور جو حضرت کے آخری نمبر کو کاٹتا نہیں بلکہ پہلے نمبروں میں شامل ہے ان کا دوبارہ آ جانا ختم روت کے خلاف نہیں ہے تو اس میں اس نے صاف طور پر اس حوالے میں دیکھو اردو کا حوالہ ہے اب جب میں نے ان کے سامنے رکھا انہوں نے یہ دلیل دی تھی باہر لوگوں کے ذہن میں آئی تھی کہ تابیا داری سے نبی بن سکتا ہے اس کا گرجے نے اردو میں جواب رد کر دیا اب جب وہ لوگوں نے پڑھی تو اب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی دلیل تو آپ کے نبی نے رد کر دی ہے اب آپ کیا کہتے ہیں تو ان چاروں نے کہا کہ بس اس کے بعد ہم بات نہیں کر سکتے ہم براضر بند کرتے چلے گئے تین دن بعد میں اسکول میں بیٹھا تھا تو آگے چاروں کہنے لگے کہ اس درد سے ہمیں نیند نہیں آ رہی کیونکہ ہمارا تو سارا اسی بات پر تھا جس دن بھروج کے جھگڑے کازادار دبی اور ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ خود مرزا کابیاانی نے کس انداز میں اس کو رد کر دیا ہے اور اتنی شکتی سے رد کیا اس دلیل کو کہ اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں تو ہمارے دیر میں کچھ اور اسٹان ہے اگر اس کے بھی آپ ہمیں جواب سمجھا دے تو ہم یہ بدل چھوڑ دیں بےکا فروائیے اور کیا اس کال ہے کہنے لگے دیکھو میرزا صاحب کے زمانے میں نری پڑی پاؤں پڑی بہچال آئے کال پڑا کہت, کہ ٹھیک ہے اتنا عرصہ پہلے یہ لکھ گئے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو تعاون پڑے گی یہی داخل بلا کے بھی ہے یہ جب تعل پڑی گا تو اگر داخل بلا کے یہی کس ایسا رہا کے بارے میں لکھی گئی تھی وہ کہ انگریز حکومت نے تو ٹیکا ایجاد کیا کہ بھائی ٹیکا ہی فارسی لگوا لو تاکہ تعول سے بچ جاؤ مرزا کادیا جی نے کیا کہا کہ جو کادیا میں آ جائے گا وہ تاؤن سے بچ جائے گا تاؤن شاید اگلے ہفتے ٹکٹ لیتی کادیا کا وہ رات کو اگلے دن ہی پہنچ گئی وہاں <laughs> <laughs> مرزے کے کہنے بغیر ٹکٹ کے بغیر ٹکٹ کے <laughs> اب جب انہوں نے پوچھا کہ میرا صاحب یہ تاؤن تو کادیاں بھی آ بھی بند اسکول بند اس نے کہا کہ مجھے سمجھنے میں لگی تھی کاب <تصفح> سے مراد شہر کاغی نہیں میرا گھر تھا میرے گھر میں تاہل نہیں آ سکتے اگلے دن اس کے گھر پہنچ گئے اس کا ڈاکٹر محمد معاشرف محمد دین برا اس کا بیٹا مبارکا ہند برا تو یہ تو تھا اسے دیکھیے اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے جب تہون نے زور ڈالا حضرت حکیم محمد مولانا شرفی صاحب خان بھی حضرت لانے حضرت پاک کی سیرت پر کتاب لکھنی شروع کر دی نشر نبی البیب اس کے مقدمے میں یہی لکھا ہے کہ اسی وجہ سے لکھی گئی تھی پر واقع جتنے غرق لکھے گئے ان کی نقل کر کے اس علاقے میں پڑے جا کر آپ کی سیرت اور آپ کے ذکر کی برکت سے اللہ عذاب اٹھالے گا اور اللہ کی رحمت بازل ہوگی وہ لکھا ہے کہ ادھر کتاب مکمل ہوئی ادھر دنیا سے تعور کی مصیبت تو یہ حضرے حضرات کا طریقہ تھا تضا تو میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے عجیب الفاظ میں دعا داگی کہ یار نہ یہ تعاون اگر ہمارے گراحوں کی سزا ہے یا اللہ ہم تو کئی سال پہلے اس کے حقدار تھے ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہے اور اے اللہ اگر رحم کرتا ہے تر رحیم و کریم ہے ہمارے پاس تو ہمارے گناہوں کے جب پلے میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہمارے ضلع میں ایک شخص ہے بالی رشی رام نگمبو ہی جب سے ہو سوالا ہے ایک سنت بھی طرف نہیں ہوئی یا اللہ میں ان کا واسطہ دے کر دعا آپ ہوں کہ کچھ محفوظ رکھا جائے لکھا ہے کہ وہ ضلع پورا تاؤن سے محفوظ ہے اگلے ضلع میں تو بہرحال مرزا کادیا نے کیا کہا کہ جو قادیا میں آ جائے گا وہ تعاون سے بچ جائے گا تعاون شاید اگلے ہفتے ٹکٹ دیتی قادیا کا وہ رات اگلے دن ہی پہنچ گئی بہت مردے پہ کیا ٹکٹ अब जब उन्होंने पूछा कि सब ये किउन तो कादियां भी आ गई है प्राइवरी स्कूल भी स्कूल बंद कर दिए गए उसने कहा कि मुझे इन हॉल समझने में गलती लगी थी कामिया से मुराद शैर कामियां नहीं मेरा घर था मेरे घर में ताउन नहीं आ गए अगले दिन उसके घर पहुंच गए उसका नौकर मोहम्मब आसिफ अबीन बरा उसका बेटा व्यवहार का भी मरा ये तो था इधर देखिए अल्लाह वालों का क्या हाल होता है जब ताउल ने जोर डाला हजरत हफीब मोहम्मद मोला शरफी साहब थाली रमला ने हजरत पा की सीरत पर किताब लिखनी शुरू कर दी दस तीन के जिक्रंदम्य नबीब उसके मुकदमे भी यही लिखा है इसी वजह से लिखी गई थी पर वाते जितने वर्क लिखे गए इनकी दखल करके उस इलाके में पढ़ो जाकर آپ کی سیرت اور آپ کے ذکر کی برکت سے اللہ عذاب اٹھالے گا اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہ لکھا ہے کہ ادھر کتاب مکمل ہوئی ادھر دنیا سے تعاون کی وضیلت سے تو یہ حضرے حضرات کا طریقہ تھا تضرت الرشید میں لکھا ہے کہ ایک آغیر عجیب الفاظ میں دعا رضی کے یاد لا یہ تعاون اگر ہمارے برا ہو کی فضا ہے तो या हम तो कई साल पहले इसके हकदार थे हमारे गुनाह तो बहुत ज्यादा है और अय अल्लाह अगर तू रह करता है तू रहीम करीब है हमारे पास तो हमारे गुनाहों के सिरा पल्ले में कोई दीर नहीं है लेकिन हमारे जिला में एक सत्य बॉली ऋषि रम्बोही जल से होशाल है एक सुन्नत भी तरक नहीं हुई या उनका वास्ता देकर जहां मांगता हूं हमने मुझका गुल रखा जाए लिखा है कि वो जिला पूरा टाउन से महफूब रहे अगले जिले में चलेंगे तो बहरहाल ये ताउन के सिलसिले में किताब लिखी थी तो वो कहने लगे कि ये ताउन लाना गिरजे के प्यार में था मेरे का नहीं काल लाना गिरजे के प्यार में था मेरे का बिल्कुल नहीं اب جو انیس سو سال پہلے عیسا علیہ السلام نے فرمایا وہ بات گرجے کے پیار میں تو نہیں تھی نا اب اس نے دعویٰ مسیحت کیا اور تو بھی آئی قہد بھی مر گیا تو یہ پکی دشانی ہو گئی کہ عیسا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ مسیح ہے یہ بات خود گرجے نے رازل بلا میں تحفیل ہوئے تفصیل کے ساتھ لکھیے मैंने पूछा कि ये तो ठीक है कि उसके इश्तियार में ये बात नहीं थी लेकिन ये बात आपने सिर्फ वेरिये की किताबों से पढ़ी है या कुछ इजीर में ही पढ़ ली है इजीर बाइबल उठाकर नहीं बैर निकालो जरा कहा है बाइबल तो मैं स्कूल में ही लाइब्रेरी में रखा था अपने कारवारी में अब वो तलाश क्या करे देंगे नहीं मैंने सर निकाल कर दिया, मैं रेखा यह लिखा है अरे देखो लिखा है کہ اس زمانے میں کال پڑے گی تاؤڑ ہوگا بو جال آئیں گے زدلے آئیں گے آگے کیا لکھا ہے آگے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بہت سے جھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے اگر وہ گلی بھی ہو تو تم شیر میں آ جانا دروازہ بند کر لینا شیر بھی آ جائے تو تم اندر چلے جانا تو میں لکھا یہی تو جھوٹے بھی سی کے لکھا برزا کاغیر نے دھوکہ دیا لات آ کر سلاد لکھا تھا آگے بعد تم چھکارا بھی لکھا حصل میں یہی دلیل اس کے جوتے ہونے کی تھی کہ اس جھوٹے وسیع کی لہست یہ ہوگی کہ دنیا ساری وسیع موکلا ہو جائے گی Allah. اور تم اس کو برزا تم اس کو اس کی سجائی کی دلیل بنا رہے ہو اب انہوں نے بڑے غور سے پڑھا پڑھنے کے بعد وہ کتاب جیسی رکھ دی تو کہنے لگے کہ محدید صاحب آپ گنجائش تو باقی نہیں رہی رہے امت مزم میں رہے آپ ہمیشہ لے کر اپنے ساتھ صاحب کے پاس آپ مسلمان ہو جائے ہزم اللہ صاحب رحمت اللہ لائے میں نے کہا ٹھیک ہے دو تین گھنٹے سے چلتے ابھی بیٹھے تھے ہم دو پانچ منٹ گزرے پہ ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا پھر مشری رام صاحب سیکھ لائے ہیں حضر لاہوری نے ہم چلائے کولافامے مسلمان کرنے والے بھی تو ساتھ بیٹھک تھی حضرت وہاں بیٹھ جاتے تھے وہ مرید تھے ان کے میں بھی چلا گیا وہ بھی تھا چاروں چلے گئے جا کے مسافہ کیا تو جو ان کا بڑا مبلک تھا اس نے کہا جی ام صاحب کہ دیکھو ان کے ساتھ آنے سے آپ جیسے بزرگوں کی اجازت ہوئی آپ ہمیں کوئی نصیحت فروائے بزرگ آدمی ہیں حضرت کو نہیں پتا یہ کون ہے حضرت نے کادیانت کے خلاف باتیں شروع کر کوئی آٹھ گھنٹے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا پھر اس نے کہا حضرت اب تو دلیلے امیر صاحب نہیں بتا دی تھی کراوت آپ کی دیکھ لی ہے اب دیر نہ فرمائے ہمیں مسلمان کر لے حضرت نے گری طرف دیکھا کیا ہے میں نے کہا جی یہ کابیا جی بن گئے وہ مسلمان ہو گئے کھانا وغیرہ کھایا باتیں ہوتی چلے گا اٹھ کر پھر میں نے حضرت کو خواب سنایا اپنا کہ میں اس سکول میں تو ہو کے آیا ہوں <laughs> तो मैं आके बैठा उसके बाद मैं घर चला गया सुबह में आया तो हनुमा मुझे कहने लगे कि दो आदमी कल बड़े परेशान थे और तुझे सलाह कर रहे थे मैंने पूछा कि कहां से आए थे कौन थे कहीं क्या मैंने बहुत पूछा और इन लोगों नाम बताया वो कहते तुम्हारे सब हम नहीं जानते हम सुबह आ जाएंगे वो यही बात है ऋषि को सामने से आ रहे थे कहे दो आदमी आप जानते मेरे सब मैं तो नहीं जानता क्या वो आ गए रवीन साहब आपका नाम कर हमारे इस मोहल्ले में चार बैठकों में कादियानी दर्श देते हैं कुरान का और ये बड़ा फित्र है तो आपके बारे में सुना है कि आप इनसे कुछ बात निकाल लेते हैं इनशाला तो उनसे यह बात हुई थी कि रावदी जगह वाली वो फिर मुसलमान हो गए तो उस रात मैंने खाफ देखा था ये जो सुबह बजे गिने ला रात कु है लेकिन बजाय नीचे के ऊपर की तरफ को बना हुआ है और उसके चारों तरफ से गंदा पानी निकलकर सारी गलियों से खराब कर रखी है लोग खड़े हैं तो मैं कहता हूं कि भाई इस तरह खड़े और मुझसे काम नहीं बनेगा कोई इस तरफ चलो उसके अंदर उतरो इसका चश्मा बंद करो कहा सारे मुझे कहने गए कि तू जा अब मैं नीचे तरह, तरह तो यहां यहां तक पानी था क्या रंग का पानी तो मैं देख रहा हूं कि भी कहां से वो कराश है ताकि उसको बंद किया जाए इसमें मैं देखता हूं कि बस चर्क की बात हुई कोई ऊपर एक तरफ चुनाव नबी असम सल्ला फरमा है और एक तरफ हजरत से जी पी रजी अल्लाह हमने मुझे वो कभी भोल दिया मुसाफा किया रजी कि हजरत में इससे जी पी अकमद रजील्ला से फरमाया कि अमीर की उम्र का इशारा करोड़ तो मेरा हाथ पकड़ का सिर्फ इशारा ही जो किया वो पानी बंद और ना पूछ ना गंदगी न शुरू हो गया तो मैंने हजरत कह रही किया कि हजरत खाब खाफ किताबियर तो सामने आ गई वो दर्श भी बंद हो गया बल्कि ये मुसलमान हो गया लेकिन एक बात यह सुबह पढ़ाता है कि अगर हजरत पाथल न होता आश्रम खुद हाथ पकड़ का सिर्फ इशारा करवाते तो मुझे और ज्यादा खुशी होती سمان لگے کہ اللہ کا شکر ادا کرو نہ شکریہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پہلے جھوٹے نبی کے جہاد سے بی کے اکبر نہیں کیا تھا کذاب دے کزاب سے تو اس لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے حضرت سے بی کے اکبر سے اللہ کے نبیرت سے بی اکبر کے حوالے کر دیا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی انشاءاللہ شاء اللہ مناظرے میں تم اتنے ہو گے قابل اور الحمدللہ للہ اسی خواب کی تعمیر آپ لے کر دیکھیے کہ بغیر کتابوں کے بھی کہیں بیٹھ گئے ہے منازع کر لے پتوں کے لیے ایک آدمی آیا پتوں کی سے کہنے لگا جی میں بٹا ہے اینٹوں کا چودھری ابراہیم اس کا نام تھا تو میرے ساتھ حصے دار جو ہے وہ کادیا نہیں ہے لطیف اس کا نام عبد التیف تو وہ روز ہمیں جیسے دیتا رہتا ہے تو اب وہ کہتا ہے مناظر کر لو ملتان تو دور ہے دفتر تفظیں ختم ہوئے دفتے رکھتے تو آج ان کی آدمی آئے ہوئے ہیں شرائطیں مناظرہ طے کرنی ہے مناظرہ نہیں مناظرہ تو ہم لے آئیں گے تبز قدم ہوئے تو آپ بھی کیونکہ کوئی مناظرہ کر ہی لیتے ہیں تو کچھ شرطیں طے ہو جائیں میں نے آریہ دھرم کتاب میں کی اور جنگ مقدس دونوں لے لی کیونکہ جنگ مقدس میں اس نے شرائط لکھی ہے مناظر کی جو میں کے سامنے رکھی تھی اور آریہ درم بھی اپنی موت پر کتابوں کی فرش دی ہے میں نے کہا مناظرہ تو نہیں کہ جی نہیں چلے گئے اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خالی آتے ہیں کوئی کتاب ان کے پاس ہے نہیں کرنی شرطیں کیا ہوتی ہیں مناظرہ ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے کس بات پر میں نے کہا میردے کے کپر پر نہیں <laughs> نہیں <laughs> حیاتِ مسیح پر مناظرہ ہوگا وفاتِ مسیح پر یہ بنیادی مسئلہ ہے میرے سا یہ تو بنیادی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اسے مسلمان ثابت کرتے تو پھر آپ جو بنوائیں میں بری مان لوں گا یا تم لکھ دو کہ مسیح آنے والا مسیح مول کافر ہوگا تو چلو ٹھیک ہے پھر حیاتِ مسیح پر کر لیتے ہیں یا آنے والا ایمان میں کافر ہوگا یہ بنیادی تو یہ ہے کہ اس کا ہم ایمان بھی مانتے पंजाबी भी कह लेना कि फिर नाक बना दो फिर नाक बना खुद ऐसे की पौड़ी कितने में नाक रख रहे हैं नहीं बात तो यह है कि हम उसको सिरे से मुसलमान नहीं मानते तू कहता उसको मची और मैं भी मान तो पहले उसको मुसलमान साबित कर लो उसके बाद लेने भी बस हजार मसीह पर माग होगा خیر میں نے دیکھا کہ اب یہ جان چھوڑنے والے نہیں ہیں دوسرے مسلمانوں کو پریشان کریں گے بعد میں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے پہلی تقریر میں کروں گا لکھا ہو آپ کریں اب حیات مسیح کے مسئلے میں اصل میں ان کا دھوکہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلائل ہے یہ ہے کہ کیونکہ عربی آیات پڑھتے ہیں اس کا غلط سل ترجمہ کر دیتے ہیں جس طرح بھی ہو تو عوام یہ سمجھتے ہیں اگر ہم فتح بھی ہماری ہو تو عوام میں یہ غلط تأثر پیدا ہوتا ہے کہ یار مانتے یہ بھی ہیں قرآن کو مرزائی بھی قرآن کو مانتے ہیں یہ ہماری شکست دل... ہے کہ عوام یہ تاثر لے کر اٹھے کہ مرزائی بھی قرآن کو مانتا ہے یہ بہت غلط چیز ہے نا تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں کہ نے... یہ تاثر قائم نہیں ہونے دینا میں نے شروع کر دیا میں نے کہا کوئی بات بھی سمجھ نہیں ہو تو اس کو اس انداز میں سمجھا جائے صحیح طریقے سے ایک طرف سے تو پھر بات سمجھ آتی ہے درمیان چلے سب سے پہلے میں کا مسئلہ ہے کہ مسیح گرفتار ہوئے یا نہیں قرآن پاک کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے گرفتار کرنے والوں کو ان کے قریب بھی نہیں دیا گیا اس کا کفک تو بنی اسرائیل ان کا ان بود کے لیے آتا ہے سلا کہ وہ دور ہی رہے ہیں سرے سے قریب ہی نہیں آئے مسیح علیہ السلام کے جائے کہ ان کو گرفتار کریں اب سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ چودہ سو سال سے کہ مسیح علیہ السلام گرفتار نہیں ہوئے قرآن کی نت کتی یہی کہہ رہی ہے لیکن مرزا قادیانی قرآن کا منکر ہے تیرہ صدیوں کے بجردوں کا منکر ہے یہ سب کے خلاف یہودیوں کی بات مانتا ہے کہ مسیح کو گرفتار کیا گیا تو اب قرآن نہیں یہ غلط بات ہے کہ مرزا قرآن کو مانتا ہے مرزا قرآن کے خلاف یہودیوں کی بات مانتا ہے اس پر وہ لگے کام کیونکہ وہ تو تصویر یہ کہنا چاہتے کہ ہم بھی قرآن مانتے ہیں نے کہا پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں قرآن نے کتن رت میں بتایا ہے وزیر کی دنیا بن کہ مسیح علیہ السلام دنیا میں بھی باوقار اور باعزت رہے آخرت میں بھی باوکار اور باعزت رہیں گے دنیا میں باوقار باعزت ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ان کو یہاں ضلیل نہ کیا جائے آخرت میں یہی ہے کہ ان کی کباط اپنی امت کے لیے قبول کروائی جائے تو میرے کہا سب مسلمان یہی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے ضلیل نہیں کیا مرزا کاد یعنی قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف سارے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی بات مانتا ہے کہ مسیح کے سر پر کانڈوں کا تاج رکھا گیا اس کی داڑھی میں شراب ڈے لی گئی سلیب اس کے سر پر رکھ کر گلگدا کے مقام تک اس کو لے جایا گیا لوگ اس کی آخ بند کرتے تھے اور اس کو کچھوچے دیتے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بتا تجھے کس نے مارا ہے دیکھا یہ ساری جو ذلت ہے یہ یہودیوں کا قیدا ہے قرآن یہ نہیں کہتا مرزا کاڈ اس کی ساری امت قرآن کی پہلی مل ہے یہودی ہے یہودیوں پر ایمان رکھیے اس کے بعد قرآن کی قطعی نت موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام کو مارنا تو کجا جیسے کل نے مزاح کی تھی سرے سے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں گیا لیکن قرآن پاک کی اس قطع نق کے خلاف مرزا کابیانی اور اس کی امت قرآن کو نہیں مانتی یہودیوں کو مانتی ہے کہ ان کو سلیم پر لٹکایا گیا اب عجیب بات ہے خود مسیح ہندوستان میں لکھتا ہے کہ چھ گھنٹے دو چوروں کے درمیان مسیح سلیم پر لٹکتا رہا تو میں نے کہا قرآن کا یہ دشمن ہے اب تو جناب وہ تو کھڑا ہو گیا وہ جو اس کا مناظر تھا जी बात करें आप बात भी करें ना मैंने कहा मसला तो आगे शताब पर जाके बात खड़ी होगी पहले तो नहीं खड़ी होगी ना <laughs> तो ये आपने क्या अंदाज किया है मैंने कहा जो कुछ मिर्जे का अंदाज था वही बता रहा हूं ना तो वो ये था वो मुसलमान नहीं था कुरान को नहीं मानता था यही बता रहा हूं ना मैं ये भी बना है मेरे का सुन तो लेना तुम्हारा तो चाहता मतलब ये <laughs> इस पर मैंने آج انشاءاللہ بات فیصل ہو جائے گی تو, تو بس وہ مسیح مسیح جو ہے اس پر یہ آپ بات کریں نا میں نے کہا یہ تو بات میں کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ کو یہ اچھی نہیں لگتی تو چلو آپ کے مسیح پر آ جاتے ہیں میں اس کی زندگی بھی لانتی تھی اس کی بہت بھی لانتی تھی اب اس پر وہ اور گھبرا گئے کیا لام تسی میرے تھا ابزیال علیہ السلام کو گالیاں بکتا تھا وہ اب میرے الزمی آسم سے وہ وسیع علیہ السلام کی جو اس نے گالیاں بکی وہ پڑھنی گرو کر دی زبانی کتاب تو میرے پاس تھی نہیں اور ان کی کتاب میں رکھی تھی ان سے ضرورت بھی میں نے اٹھا لی لیت وہی اٹھا لی وہ اصیت ال کو جنگی کی تصویر بھی دے دیتے ہیں نا وہ میں نے کھول لی اس کا درج ایک میں حوالہ پڑوں وسیع علیہ السلام کے خلاف جو اس نے بکوا کی ہے یہ تو یہ پڑ کہ بدتر ہے وہ وہ ہے بہت درندے انسان کی پوستی میں پاکوں کا خو جو پی وہ بھیڑیا یہی ہے وہ تفریح کیسے ہو رہا پاکوں کا خو جو پیوے وہ بھیڑیا یہی ہے بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد زبا ہے جس دن میں یہ نجاست بیت خلا یہی ہے تو وہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ گنا کہ ہے اور یہ اس کی قسم یہ کہتا ہے کہ یہ گالیاں جو ہیں یہ تو انہوں نے انجیل سے لی ہے اس نے جلدی سے بائبل اٹھائی اور یو ہدا کہ انجیل نکالی उसमें कि ये बिनाकार लोग मुझसे निशान मांगते हैं इनको कोई निशान दे दिया जाएगा कहते ये गाली सारे चलाव ने दी है या नहीं मेरे का नहीं कहते नहीं दी मिलकर कि मैं तुझे बिनाकार कहूं गाली है मेरे का गाली मैं तुझे बिनाकार कहूं मेरी गाली لیکن ایشا علیہ السلام نے زراعکار کہا ہے یہ گالی نہیں ہے وہ سارے دیکھے بہت سر جو کیوں گالی دیں گے جی میرے سا نہیں یہ گالی نہیں کیوں جیسا یہ فیصلہ ہے جج اگر کوئی فیصلہ لکھے کہ اس کا جنا ثابت ہو گیا یہ جرا کار ہے تو یہ ہوتی فیصلہ ہوتا ہے نے فیصلہ کرایا ہے گالی دی پہلا کسی سارا پڑھ رہا میں رکھا وہ یہ ہے کہ وہ ایک عورت کو لے کر آئے کہ اس نے زنا کیا ہے آپ اس پر حق جاری کرائیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جس نے کبھی زنا نہیں کیا وہ اس کو پہلا پتھر مارے اب وہ سارے ایسے ایسے چلے گا گویا اعتراف کرتے گئے نا کہ ہم سارے زناکار ہیں اعتراف سے فیصلہ ہو گیا کہ وہ سارے زناکار تھے تو وسیع علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اس کو چریجا آئندہ ایسا گناہ نہ کرنا تو انہوں نے گویا عملی طور پر اعتراف کر لیا کہ وہ سارے زناکار تھے اسی لیے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ زناکار کار لوگ مجھ سے نشان مانگتے ہیں تو میں نے کہا وہ فیصلہ تھا گالی نہیں تھی اب جب میں نے یہ تشریح کی اور وہ پڑھ کے سنایا تو پھر وہ سارے کہنے لگے کہ ہاں یہ تو واقعی فیصلہ تھا گالی تو نہیں تھی صرف مرزا کاغذی گالیاں کہتا ہے یہ گالی ہے اور وسیع اسلام پر یہ الزام لگاتا ہے تو اس لیے حیات و وفات مسیح کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہی اچھی طرح باز نشیل ہونی چاہیے کہ اس کو ایک طرف سے شروع کرو پرانے پاک کی جہاں جہاں آیات کا اس نے انکار کیا ہے ان کو پہلے واضح کر دے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا اب جب اس دے ساری باتیں نہیں ہوتی کبھی بھی تو ایک یہ پیش کرتے ہیں رضا در اس پر تو کل میں نے بات کر دی تھی کہ صاحب کی بدوفی کا سلام کے بارے میں ہمارے علماء حضرات یہی لکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش بھی خر کی عادت ہے عام آن انسانوں کی طرح نہیں لیکن کھر کی عادت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو خدا بن جائے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں دیا ہے کہ ان کا باپ نہیں ماں تو ہے نا یقیناً اور آدم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں نا ماں ر باپ تو اگر اس وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے کہ ان کا باپ نہیں تو پھر آدم علیہ السلام تو بڑے خدا ہو گئے ان مسالہ عیسیٰ اند اللہ کا ماسال آدم تو اس لیے ان کی پیدائش بھی خر ہے ان کی رہائش بھی یقین خر قیادت ہونی چاہیے تھی رہائش کیونکہ اس میں نفر نف کے جبریلی کا اثر تھا تو کچھ عرصہ وہاں رہنا چاہیے تھا جو بی مریم کا وطن ہے اور کچھ عرصہ وہاں گزارنا چاہیے تھا جو جبرائن اسلام کا وطن ہے تو جبراہی علاسلام کا وطن تو آسمان ہے نا تو اگر اسی اثر سے وہ کچھ عرصہ وہاں بھی گزارے تناسب میں یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی عمریں تھوڑی ہوتی ہے فرشتوں کی زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑا وقت یہاں گزرے اور زیادہ وقت ان کا وہاں گزرے تو یہ اہم ایک مناسب بات تھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نازل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو علامات قیامت سے شمار کیا ہے وہ لمبا زور وقت مریم اور متن عید قوموں کا بل ہو جیسے کال و خیر جدو بب الخبا جان بنی سعید بلا جال کو بلایا قطب فلاز یقم پون و علم فلاب سر بہا بس طب ع راضا سرات و تقیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسا کا ذکر فرمایا جتنی آیتیں ہیں ساری عیسا السلام کی طرف ساری زمیریں ان آیتوں کی جا رہی ہیں اور یہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک وہ قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانوں میں سے ہے اب قیامت کی نشانی جب بھی بنے گی وہ قیامت کے قریب آئیں گے تو اسی لیے اس آیت سے اولابار مفصرین نے سب نے یہ سابت کیا چنانچہ میراج کی رات جب رسول پاک تدم نے سب نبیوں کی جماعت کرائی ہے تو وہاں انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے فضائل الگ الگ بیان کیے کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت اتا فرمائی اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی یہ بھی سمجھے ایک فضیلت ہوتی ہے ایک افضلیت ہوتی ہے فضیلت کہتے ہیں جزئی خوبیوں کو افضلیت کہتے ہیں کلی خوبیوں کو تو فضائل بہت سے انبیاء کو اللہ تعالی نے دیے ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر دیگرست ہر پھول کا رنگ اور خوشبو الگ الگ ہوتی ہے لیکن افضلیت کا مقام ہے وہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا حضرت مولانا نوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وبا شاہ شاہ جہان پر میں جہاں عیسائی یہودی پارسی دو بجوسی سارے بیٹھے تھے وہ یہاں یہی فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب نبیوں کو بوجھ جات سے نوازا لیکن سب کے بوجھات اول تھے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی دے عملی موضوعات کے ساتھ ساتھ علمی موضوع سے بھی نوازا جو آپ کا خاص موضوع ہے اور ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ علم عمل پر حاکم ہوتا ہے آپ کسی کارخانے میں جائیں ایک مزدور ملے گا دو بند کا گٹھا اٹھا رہا ہے تنخواہ پوچھیں گے کہ جی ایک ہزار روپے دفتر میں جائیں گے تو دو من کا گٹھا دئی وہ چھوٹا سا پین لے کر لکھ رہا ہے بیٹھا ہے آدمی آپ پوچھیں گے تنخواہ کتنی ہے جی آٹھ ہزار روپیہ اب بوجھ اٹھانے میں وہ زیادہ اور یہ اس کو کیوں کہ اس کے پاس امن ہے اس کے پاس علم ہے تو ہمیشہ دنیا میں بھی اور دین میں بھی علم ہی کی حکومت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ علمی بوجھ عطا فرمایا اس لیے آپ ہی سارے رویو کے افطر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ شان والے ہیں تو افضلیت آپ کو مسلب ہے یہ آسمان پر زیادہ فضیلت تو ہے افضلیت نہیں بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے ایک فضیلت تو ہے لیکن افضلیت نہیں اس لیے افضلیت کا جو مقام ہے وہ اللہ تبارک تعالی حضور پاک کو دیا تو میں ال کر رہا تھا کہ راج کی رات سب نبیوں نے اپنے اپنے فضائل بیان دیے اللہ نے جو جو بھی جو بھی ان کو عطا فرمائی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں قرب قیامت آؤں گا زمین پر اور میں دجال کو قتل کروں گا اب دیکھیے یہ بات بیت المقدس میں ہوئی جہاں سارے نبی جمع ہیں اور اس پر کسی کا انکار ثابت نہیں اگر چاروں امام ایک مسئلے پر اتفاق کر لیں تو سہتے ہیں کہ مسئلہ اجماعی ہو گیا ہے اس میں اختلاف باقی تو حیاتِ مسیح علیہ السلام کے مسئلے پر بیت المقدس میں سارے نبیوں کا اتفاق ہوا ہے سارے نبیوں کا اجماع ہوا کسی نے اس بات پر سے اختلاف نہیں کیا اسی لیے اسی آیت کی جو تفسیر ہے اس سے واضح ہو رہا ہے اس حدیث سے بھی کہ عیسی علیہ السلام الحاب قیامت میں ہے اور دوبارہ تشریف لائیں گے وہ کالت الملائے کا تو یاد مریم عبد اللہ یو بشر کے میں قلمت ان دن حسم المسیح تبن مریم وزیر دنیا وال آخرہ وب اد <رَمِين> دیکھیے میں نے کل بھی یہ بات ارض کی تھی کہ قرآن پاک کو الفاظ کو صرف محفوظ مانا جائے تو اس کا کوئی نہیں امت غلط مارے کر کے گمراہ ہوتی رہی ہمارا ادا یہ کہ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح قرآن کا بیان اور تفسیر بھی محفوظ ہے اس کو آپ سب لفظوں میں سمجھے ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا کیا ہے مسئلہ بنانا اور ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا بتانا تو یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حضور پاک آخری دبی ہے اس کو ہم بتانا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سینکڑوں تفسیروں کے حوالے دے سکتا ہے کہ فلاں آیب کے نیچے وہ فصل لکھا ہے کہ آپ آخری نبی ہے فلاں آیب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آخری نبی ہے فلاں آد سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ آپ آخری نبی ہے ہر سدی میں وہ حوالے پیش کر سکتا ہے گویا جب سے مسلمان قرآن پاک پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی وقت سے قرآن پاک سے یہ عقیدہ بھی ثابت کرتے آ رہے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں آپ آخری نبی ہے۔ اب ان پر اگر اس بات میں ہمارا اعتماد ہے کہ انہوں نے قرآن کی الفاظ صحیح ہی پہنچائے ہیں تو اس بارے میں بھی اعتماد ہے کہ اس کا مفہوم بھی ہم تک صحیح پہنچاتی ہے اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن سے تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کسی آیت کے نیچے کسی مفسر نے لکھا ہے میں مفسروں کو میں کیوں بروں گا تو قرآن کو مانتا ہوں اب قرآن کا غلط ترجمہ کر لینا اور پھر اس کے خلاف جو کچھ ہو مرزا کامیابی کا یہی طریقہ تھا نا گت وقت کا ترجمہ غلط کر لیا اب آپ حدیثیں سے رہے شو یہ حدیثے جو قرآن کے خلاف ہے میں مانو کیوں مانوں یہ جی سے تو قرآن کے خلاف ہے میں کیوں مانوں خاطم نبی کا سر ترجمہ بگاڑ لیا اب جو سریت جسے لاد بھی آبادی وغیرہ تھی ان کو کہنا شروع کر دیا یہ قرآن کے خلاف